الحمد للہ وقفہ سلام الائیباد ام آباد اس سے پہلے حجرت ہجرت اور حجرت کا مفہوم بتا رہے تھے ہم نے بتایا کہ ہجرت کا دو اہم معنی ہے یا دو قسمیں ایک ہجرت وہ ہے جو انسان اپنے دین ایمان اپنے اسلام اپنے عقیدے شاعر اسلام کو قائم کرنے کی کی حفاظت کے لیے کفرستان کو چھوڑ کر کے اسلامی ملک میں چلا جائے یا ایسی جگہ جہاں اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے ایک ہجرت ہے جس کی کچھ تفصیل میں نے بتائی ایک دوسری ہجرت اور ہے بڑی اہم ہجرت کی دوسری کیس میں ہجرت کے مانے ہم نے کہا کہ کہتے ہیں چھوڑ دینا ہجرت کے معنی چھوڑ دینا انسان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاتا آباد ہو جاتا اس کو کہا جاتا ہے ہجرت ہجرت کی پہلی قسم ہے ہجرت کی دوسری قسم بڑی اہم ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے وہ کیا ہے انسان گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہدایت کے راستے پر آ جائے اللہ کے در سے غلالت اور گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ جائے تو اس نے کیونکہ غلط راستہ چھوڑ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کیا اس کو بھی کہا جاتا ہے ہجرت یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے انسان بت پرستی کفر و شرک کو چھوڑ کر کے اسلام اور ایمان پر آ جائے اس کو کہا جاتا ہے ہجرت کیوں اس نے اپنا گلت راستہ کفر کا راستہ چھوڑ دیا انسان زینا کاری سودخوری چوری رشوتخوری طرح طرح کے جرائم طرح طرح کی گناحوں میں وہ مبتلا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا در اس کے دل میں پیدا ہو ہے مسلمان لیکن شیطان غازی اگر وہ طرح طرح کے گناہوں اور منقرات میں مبتلا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے اگر گنا کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آ جائے نافرمانی فرمانی کو ترک کر کے اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کے راستے پر آ جائے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے ہجرت اور اس کو اسلام نے سب سے بڑی ہجرت کرا دیا نبی علسام حجت الویدا کے موقع پر فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ فلاف اپنی اونٹنی پر سوار چار سوالات کیے تھے چار سوالات کیے اور سارے دنیا کے آئے ہوئے حج کو آپ نے خطاب کیا فرمایا الا اخبر و کمبل مسلم اللہ اخبیر لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے یا مسلمان کس کو کہتے ہیں بتاؤں صاحبہ نے کہا بلا یار سور اللہ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من نسان ہی وجہ دی لوگوں مسلمان اس وقت آدمی بنتا ہے جبکہ کلما پڑھنے والے کے ہاتھ اور اس کی زبان کے سر سے دنیا کے سارے مسلمان محفوظ ہوں المسلموں منسل مل مسلموں نے ملنسانی وجہ مسلمان وہ ہیں مسلمان اس وقت آدمی بنتا ہے جب اس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے اللہ کی بندی محفوظ رہے دوسرا سوال وہ یعنی اللہ اخبر کم کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مومن کون ہے یا مومن کب بنتا ہے ہلا اخر کم میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مومن کب بنتا ہے صحاب رام نے کہا بنا رسول اللہ تو اللہ کے رسول سلم نے شاطر مانا المومن من امین الناس ناس مومن وہ مومن اس وقت آدمی بنتا ہے اس وقت مومن بنتا ہے کی جس کے شر سے لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھتے ہوں اللہ نمبر تین پھر آپ نے فرمایا اللہ عقبر کم مجاہد تم لوگوں کو بتاؤں کہ آج مسلمان مجاہد کب بنتا ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہے مومن ہے مجاہد اللہ کے راہ میں بڑا جہاد کرتا ہے لیکن مجاہد کب بنتا ہے اللہ کے نزدیک اللہ اخبر قم اللہ کے راہ میں کب مجاہد بنتا ہے بتاؤں تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ تو فرمایا المجاہد المنجاہد ہو وہ ہوا حفیف عطل لوگ مجاہد ایک مسلمان ایک مومن اس وقت مجاہد بنتا ہے جو انسان اپنی نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنا دے یہ ہے اصلی مجاہد اللہ اکبر صحابی کرام بڑے بڑے جہاد کر چکے تھے لیکن اللہ وسلم نیا نہیں سب سے بڑا جی مج... سب سے بڑے مجاہد کب بنو گے سب سے بڑا جہاد کب ہوگا تمہارا یا اپنی نفس سے جہاد کر کے اپنی نفس کو شریعت کا تابع بناؤ اللہ اس کے رسول کا ہر حکم میں تمہارا نفس تسلیم کرنے کے لئے برادہ و کو فامدہ ہو جائے تب سمجھو کہ ہاں تم نے جہاد کر لیا سب سے بڑا جہاد کیا نمبر چار اور آخری سوال الا اخبرکم کمبل کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہوتا ہے مہاجر کس کو کہتے ہیں بتاؤں سارے مہاجرین موجود مکے سے مدینے کی ہجرت کی ہے ماہو پر جواب خطاب کر رہے ہیں بڑے بڑے مہاجرین موجود ہیں کتنے ایسی تھی کہ صرف اپنی جان لے کے جائے گئے تھے ٹن کے کپڑے بھی اتار لیے تھے زندگی بھر کا بنا بنایا سرمایہ مکان تجارت کاروبار دکان رہنے کے گھر سب کچھ مکے والوں شین چھین لیا لیکن پھر بھی اپنے تین کو ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے متی نہ آ گئے پیدل آئے سب کو چھیل لیا ظالموں نے ایسے ایسے مہاجرین موجود ہیں آپ انہیں سے کہتے ہیں اللہ اخبرکم بیرکم تمہیں تم میں سب سے بڑا مہاجر کون ہے بتاؤں سب سے بڑی ہجرت کرنے والا کون ہے بتاؤ شہابی کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ اللہ رسول آپ ضرور بتائیں سب سے بڑا مہاجر سب سے افضل ہجرت کون ہے بتائیے آپ نے فرمایا المہاجر من حضر الخایہ سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو اللہ کے در سے گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکی کیا کرے یہ سب سے بڑا مہاجر اسی لیے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی الحسل شام کے پاس آ کر کے دین ایمان سیکھا آپ سے بڑے سوالات کیے تو اس میں ایک سوال ہی بھی تھا یا رسول اللہ اول ہجرت افضل یا رسول اللہ ایجرت افضل آپ بتائیے کہ سب سے بہترین ہجرت کیا ہے سب سے افضل ہجرت سب سے بڑے اجر و ثواب والی ہجرت کیا ہے تو اللہ ساتھ مایا انتہ جورا ماں کر ہی ہر بک انتہ جورا ما کریہ ہر بک اے امربین افسا سب سے بڑا جہاد سب سے افضل جہاد سب سے زیادہ اجر و ثواب والا جہاد یہ ہے انتہ جورا کریہ کر بک تیرے رب کو جو باتیں ناپسند ہیں ان باتوں کو تو چھوڑ دے انتہ جورا ماں ربو تیرا رب جن چیزوں کو جن باتوں کو جس کام کو ناپسند کرتا ہے رب کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو تمام باتوں کو تمام امال کو چھوڑ دو یہی سب سے بڑی ہجرت ہے اللہ حب. تو دوستو ایک بڑی ہجرت یہی ہے کہ انسان گناہوں کو براہوں کو رب کی ناپسند دیدہ چیزوں کو ترک کر دے یہ بھی ایک بہت بڑی ہجرت ہے جو چیز رب کو ناپسند کس انسان سے دوستی کرنا رب کو اچھا ہے کس کی دوستی رب کو ناراض کرنے میں ناپسند ہے ہر ہر قدم پر زندگی کے ہر ہر موڑ پر دیکھو یہ چیز تو ہے ہم اس سے دوستی کریں گی نہ کریں اس کی دوستی میں اللہ راضی ہے یا نہیں اللہ اکبر کسی غلط انسان سے دوستی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہم غلط دوست کو چھوڑ کر کہ اچھے دوست بنائے اچھے دوستوں دوست دوست انسان سے دوستی کریں یہی سب سے بڑی ہجرت ہے آج اس ہجرت کی کتنی ضرورت ہے اس لیے یہاں جو چہاد اور ہجرت کا مانا بتایا گیا دوسرا دوسری قسم میں جہاد اور ہجرت کی یہ جہاد اکبر سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی ہجرت ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے ایک انسان اللہ کی راہ میں گردن کٹانے اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کی تڑپ رکھتا ہے جہاد کرتا ہے بڑی اچھی چیز ہے بڑا نیک انسان ہے لیکن اس جہاد کو کرنے کے لیے کت... یہ جہاد کرنے کا کب موقع ملے گا تمنا ہی تمنا رہ گئی یا کبھی موقع ملا تو زندگی میں ایک دن ملا ایک مرتبہ چانس ملا ایک مرتبہ چانس مل گیا کر لیا لیکن یہ جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا اور اپنے نفس سے جہاد کر کے شریعت کتابے تابے بنانا ایسا نفس کو کچلے کہ آپ کا نفس اللہ تعالیٰ کی ہر بات نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس جہاد کی ضرورت چوبیس گھنٹی ہے ہر ہر قدم پر ہر ہر قدم پر اس جہاد کی ضرورت ہے اس لیے اس کو سب سے بڑا جہاد کرا دیا گیا کیوں یہ جہاد انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں کرنا ضروری ہے اسی طرح سے اپنے مال اپنی اولا اپمان اپنی جائیداد پراپرٹی اپنا محبوب وطن سب چھوڑ کر کے دین کو بچانے کے لیے شریعت کو بچانے کے لیے کسی اسلامی ملک میں چلے جانا جہاں اس آزادی کے ساتھ ہمارا دین محبوب رہے دین پر عمل کر سکیں یہ تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ موقع ملتا ہے ایک مرتبہ کسی کو موقع ملا لیکن یہ جہاد ہجرت جو سب سے بڑی ہے دوسری قسم کی, کی گناہوں کو برائیوں کو چھوڑ دینا یہ تو انسان کی زندگی کے ہر ہر لمحے میں ہر ہر قدم پر ہر ہر منت اور شکنٹ انسان کو اس جہاد کی ضرورت پڑتی ہے جہاد کا مطلب ہے وہ چیزیں جو دین کو نقصان پہنچانے والی وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی وہ چیزیں جس میں نبی کی نفرم ان کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کو اپنانا جس میں اللہ کی رضا ہو نبی کی فرما برداری ہو اسی چیز کا نام ہجرت ہے اور یہ ایسا ہجرت ایسی ہجرت ہے کہ ہر کلما گو کے لیے قدم قدم پر یہ ہجرت کرنا ہے ہر وہ چیز کھانے میں پینے میں پہننے میں لینے میں دینے میں آنے میں جانے میں ہر ہر موقع پر اس ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اس کو ترک رکھ کر دینا اس کو چھوڑ دینا اس سے دور رہنا یہی سب سے بڑا ہجرت ہے تو چونکہ اس ہجرت کی ہر ہر قدم پر انسان کو درو مومن کو ضرورت پڑتی ہے اسی لیے اس کو بڑا بڑی حجرت قرار دیا گیا اور سب سے بڑا مہاجر اس کو بتایا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس حجرت اور اس جہاد پر ملنے کے توفیق نصیب فرمائے باقی انشاءاللہ اگلے درس پروگرام میں حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر الله من كل ذنب وعود الیہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا لہ انت استغفرك واتوب الیہ